اللهم صل على الصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى اله وصحبه المستبقى الصفاء أما بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلني رسول إلا ليقاء بإذن الله آمنت بالله صدق الله مولانا لهم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم إن الله وملائكته صدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صدوا عليه وسلموا تسليماك صلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك و اصحابك يا سيدي يا حبيب الله سام علی السلام علیکم آجز دی فریاد ہے قادر مطلق جل و بارگاہ دے اندر نفس و شان دکھتے ہر شرط و اپنی رحمت پناہ بخش حق بولنے حق دوتے چلنے اور ہک درنے تو والا خو ملطان شریف دا دا منقب ہو سارے دنیا آخرس ہونی فرمای زندگی اسلام والی موت کامل ایمان والی بخش دوستان نے گرامی مختصر وقت کے اندر اختصار اور جامعت چند کیمتی گلا جناب تک پہنچاو گا جس نال جناب دی فکر سوچ مسلمانوں والی بنے بیان خطاب دا مقصد کا راضی کرنا نہیں اللہ رسول راضی کرنا ہاں ایک اور گل ہے جس گل رسول راضی ہوگی اس گل ایمان والا بھی راضی ہوتا ہے پہلی گل میں نات خانہ دوں جانا جنہیں شریعت ساری نے ایک پاس رکھ د فرض نمجے نہ دینا نہ دینے تک گوارا کر دینا نے گلوکار نے ملک محب ملک اپنے گلے کی کمائی کھانا مخصوص ہے جی ہزور دات نالب ہونہائی چیٹ کے محبوب خدا نات کیوں نہیں سنا نات لوگوں سنا رب کے حضور نب نات حضور سنا تو کیا حضور پاک مجموعے نات سنتے ہیں تنای والے نہیں سنتے میں کدی قسم کا بسو ہاں کدی پاسے چاہ کے پاگ سرکار واسطے نعت پڑھی ہے سب تو ویڈیت محبوب خدا کی رب کا قرآن ہے کدی وہ پڑھیا نا کدی وہ حکام سمجھے نا کدی وہ رام میں جانے حضرتحسان بن ساگت رضی اللہ تعالی اللہ تعالی کے قرآن جانتے کیا وہ جہل سن سمجھ نہیں کفر خلام کا کوئی پتہ نہیں دنیا جانے میں کون اس بعد قرآن تو بعد مارتے مستقفا بروپ شریف اللہم محمد, وعلا آل محمد وبارک سب تو جی ابراہیم کا درود ابراہیمی ہونا چاہیے وہ درو ہے پتا کو نہیں ہزور پاک نے وہ دروت فرمایا وہ نماز واسطے فرمایا وڈی کا شوکالی نے لکھا ہے نماز کیوں جو اللہ تعالی قرآن فرمایا کلو وسلم تسلیما درود بھیجو درود پڑھو اور سلام درود تو سلام دونوں کا آیا دو نماز کے اندر اتائی جا آ سلام آ گیا دروی تو سلام ہو گیا اللہ تعالی کا حکم ہو گیا پورا دیکھنا جی سلام والا کا سلام ہے تو دروج اتوں آ گیا جی نماز پڑھیں گے تو مبارک لگتا ہے تو وہی پڑھنگے یہ نہیں آخر محمد پاک سرکار کا نام مبارک لے کے ہزور نام درونی خریدنا ہزور ہر علیہ وسلم معلوم ہوا وا دروی سمجھ آئی توجہ نال بولو سدہ اللہ وا دل ہے روپیے دیکھ لے جی میں بندے آدھے لیا کتی سچ نرچاں آم گل مشہور بنا سچ نو میں کہ بلا ضرور میں پر لگتی کو سچے مرتے کی لگنے دو بندے کچہری جان ایک دو سچا ایک دورا ہر کوا گواہ جا رہے گواہی دن جا اگوں کچہری سچا کوڑے کی گواہی وہی لگے जरा कूड़ा है ना सबकी पड़ी अपनी नफल न पुत्र सच नर्चा ने इधर आवे अजना वाह बे सदके जावा सदके कुरान फरमावे <بِقِين> اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ترحان اللہ, ترحان اللہ. تو نال ہون دا کی مقصد ہے مقصد کور بو بو کور مارو مارو تے نال جاؤ نہیں مطلب جب کسی کوڑ مارنا کوڑے دا کہ سچے چاہو ماسا یقینی دا مطلب ہے سچے بنے گے جب ساتھ کے چلنے گا رب وا دلا فریق محل تری باب فرید یہ مسلا بکو کوڑے بنی رکھو سچا نہ جا سک تو جی عشق تو تھلے ہاتھ نہیں پاؤ حال یہ آ کے می سچے نہ بنیا جی کیوں آ کے سچ نرچان یعنی اولاد نبق پہ اپنی سچے وا بے سبکے جا سبکے پھر نسل کیوں سچی بنے تجڑی ہے سبق جو وڈے پڑائی بچا میاں سچ نرچان پھر ایک دوسری ایک ہو پچرال لائک لے کی صحیح سوئی جہان نہیں کٹا مجھ نہ دی قوم کتنے پہنچی پی ہے کتنے کھلوتے سدھے دیا کوئی جہان نہیں کی مطلب ڈگے رہے تو ہوں کتوں بندے کے پترا سا کام کرنا جب سبق یہ تو ملتا بھی ڈنگے بنیا جی میاں سیدے کا جہان میںبلاسال بنا ہوئی آخ میاں سکڑی بار ہونا سیدے کا جان کو سی لکڑی وزن ہو سجنا جی لکڑی ہوتا نا وزن تو مل بھی سکڑی کا ڈنگی کے وزن نہیں نا چولہ بالن ہاں یزید بنیا ڈا <POW> میرا پاک حسین سیسینا سمجھ آئی نہیں ہن دسو سیدا بننا چنگا یا ڈگا بننا ڈگے بنے تو یزید نہ رلے سیدے بنے تو حسین کا بنے واسطے کبلا میں سی گل کر سیدھا ہی بناو گا جی بنو گے اس دنیا چل پی آخرت مل پی تو ہوں دیکھو تصویر ضرور شریف بھی کدی نہیں چلیں کد نہیں ارور تے سرکار ویڈی قرآن تو بعد پاسے جو, جو, پاس جو بہ کے تسبی فیری تپیا تو نہیں ملنا ملنا ساڑی نات روپیہ میاں صاحبہ میری منافع چلتی جان گے بس جاواں تے مدینے آواں تے لگا جا آ سارے چلیے تے سونے چلیے کل چلیے تے اج چلیے, تے آج چلیے. دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدی مرد میں پھر اگوں نہ لائک کھڑے کھڑا ہوتر سن سرخی واہ واہ صدقے کے میں کیوں سہی موٹے چلے اور ترا بار گاہ رسالت کیا جاننا ہے بادشاہ اسا مجرم سے مرے مر جب مجرم ہے بادشاہ نہیں کدل لا کے پٹکا پا کے سر چی پا کے حال بھڑا بنا کے تاکہ سہی ویخلا جائے تو ترس آئے بیٹھے اپنی جانوں پر تو میں آلوم جب آدل کو جا بلایا اچھا مجرم توجہ ہے نا اور سن ہوں جی گل کر لگا اصا تے مدینے آواں تے مدینے تے مدینے آواں تے مدینے یہ رٹ مدینہ تے چل مدینا کل مدیج مدینہ, مدینہ, مدینہ. میں سوال کرنا ایمان نال دسیا جی امام حسین پاک سرکار مدینا چڈ مکے گئے نے مکہ, مکہ جس تاریخ نڈیا ہے چند کہڑا سی تے دن سی دسو جسے امام حسین پاک نے مکہ چھڑا ہے چند کہڑا سی دن کہڑا سی دسو چند دل حج کا حج میں مہینے کا چند دن دل ہاتھ اٹھ نو دس یہ حج گئے میں مدینے دی رٹ لاؤن والے بے لیوں حسین پاک نواز رسول حج دن چکے کربلا نو گیا حج کیوں نہیں بولو ہو تو میں تخان روپے لا کے حج کر رہا ہے تو نسلی نڑا ہے ہر سال پہ جن تو پا کو لو نہیں دیا چنگا لگا اتو کھڑی دن دو تین دن دق چلو آخر یار چھو پر تین دن ہی نا میں حج کر کے بل تر جاؤں پرتا حسین اے مستقفا کریم سرکار دے دی وقت آیا بڑے عمرا تجا عدم تے کھڑے میں پوچھنا کیا جہیا برائی حسین متبکہ مدینہ پہ چڑھتا کہ ہر دقت آ گیا کیا وہ برائیاں پاکستان دے کسے حاق میں کون کیا یزید دنیا چ بننے بند ہو گئے کیا تے ملک دا چونجا سال دا جڑا ہاکم آیا وہ سارے حسین نے کوئی یزید نہیں آیا بولو امام سچی گوائی تلک پاکستان کے چورنجا سال دلانتی حکمران یونیف تو بدتر ہے امام حسین نے جی یونیف تو بت کرنے ہر سارے کرنے دم دم دے خوانی پیون سوکھے حسینی جی ملنگا اترے جڑے گھوٹ گھوٹ کے پیو آے حسین کا نام لین نہ اترے نو حسین دا کی پتا غیرت غیرت مند رکی جانے بئیمان اسے سلمان دستدار دی جانی خوشحال سبق دے گئے مدینہ چھڈ کے دین قربان ہونا باہر نکل جانا مدینے سے مکہ چھڈ کے دین باہر نکل جانا جتنے لوگ دینا قربانی دینی مدی سراب گے بلکہ حسین مدینہ چل کے مدی کے وقت ہمیشہ واسطے آ گیا سمجھ جاستے مدینہ چلے گا مدینہ دیکھنے مدینے والا انہوں روک جاگا لوگ مدینے نو گئے مدینے والا کربلان گیا ہے. سبحان اللہ. توجہ نال بول سبحان اللہ. محبوبِ خدا غازی علم دین شہید آیا کلے جی. نہیں آئے سوا لاکھ ندی آ لے کے آئے جی دو بندی عطا اللہ شاہ ہویا ہے ہوا بیماری او سرکار ہو رہی جڑے سن حضرت والد نو کر ایلان کر پبا باہر تریا نے جناد ہوے بند پبا باہر تریا جے پیر پورے نہ ٹکایا نالو تیبی مخلوق زیادہ سوا لاک نبی لے کے گازی دنازے میں سر کتر باغ کے ہزور دسے جہاں لکھان روپیہ لا کے مدینہ جائے گا وہ صرف کندا ویس کے واپس آئے گا وہ بھی کہڑیاں ہزور ساگ دیا نے اس زمانے کی تو یہ کند نہیں رہی ہوں تو سارا انگریزوں کا بڑیا کھاتا اتنے پڑا مستفا کر کوئی نشانی نہیں دستی دستی صرف اور دیوار ویس کے آئے گا جہا دین قربان ہو گئے گا تھوڑی مدی نارے گا میرا بولو چلا سچا میں سچیاں گلا انہوں سن لگا سچے نے ہاں ان شاء اللہ چیز میٹیا لگا ہاں کوڑا سڑے گا کیا سڑے گا سڑے پیا میں ساڑھن آیا ہاں اللہ سونے کے فضل کرم توجہ بولو سبحان اللہ ایویں پیا آخر سڈیا اکھان آخ گے کی رات رو لگ ج میںرا کیوں کو مجھے ایمان دس کدی پوٹھا سیدا اکھ چوہے کترو بھی سٹیا جی ساری رات ٹی وی لے لگ جان تک روڈیا لنگ جیت بلے بلے بلے جب ہزور پاک سنتے ہو گے تنگے واہ پیڑ مارن آ فری نے نہ مرہ ساری رات ٹی وی تک بیٹر آدمی سورے پیاخی ساری راو تین لنگ جاندی اللہ حکم. میاں ساری منافقت سب میں صرف گلوکار نے گلوکار پیسہ کما سمجھ رہی نا کوئی نہ ہاں سڈیا اخان نم رہ مدینے تاجدار دی خاطر تو بڑا یہ نم کس لیے ہیں یہ کم کس لیے ہیں یہ ہم کس لیے ہیں یہ تم کس لیے ہم صرف ہیں دال کھانا اور کس لیے کرنا میں دنیا پیسے کا ان سرا کیا استفا میں دے دے درد کی چار گلا کرنا میرے خیال دے سننا گارا ہی نہیں کرنا گم کس لیے ہم کس لیے ہیں نم کس لیے تم کس لیے کیا ہے کلام ہوئے جس کام دا درد دلت وسا اللہ تعالی کا خوف دلت مستفا تابے داری کا جلبہ دلت یہ نا سارے بخشو سارے گنتی ہو سارے بیٹھے تو سارے آ سکتے جاتا سارے سارے بخشیا بندے والا ہر مجھے پتا لگ جا بخشا مجھ پتا لگ جا بخشا تو میرا نفس تو یہ بئیمان ہے یہ چوک حداں دنیا کو کام کر د ایک سترہ ملا تقریب کر کے تو کیا کہ وہ جیور کی محفل چائے جی سارے بخشے جی سارے جنتی جی ایک بابا بیٹھا جنلی صاحب کیڑی قبر نو لگتا تین ہیا نہیں آسے میرے لے جناس آگ بابا بڑا سیاح سی اس مول ساحب کیوں کیا لڑنا میں تیری محفلک بیٹھا سو آپ آخے جہے بچ بیٹھے ہو سارے جنتی تنتی پلڑنا ترم کر پہ ہو آخ تخ جا تیر جنک حرام ہے تو میرا حق ماری پائے وہ موبائل کٹی تھی تیرے روپیے چیک لو تو دو لاک کا ہو گئی تو جنت حرام ہے رکھ مول اج رات کراچی سانے مرے نے میں اگلے دن میں پھر میں سویا میں یار یہ دسو کہ ہوں جہا مارن والا یہ جلسے ملا جا بگ جنہیں بم مارے یہ ملاپ کے جل سے جا پوے بخشیا گیا کہ کن خدا, خدا, خدا یہ برباد کرو قسم خدا دی جھوٹ بول بول کے تباہ کر چلے سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں شیر سن خوش ہو گئی نا آ کر بڑی بڑا روپیے پہ ہے آیا ہے دربار میکت, اچھا میں جناب کیڑا خات آیا جناب کوئی آئیے بلاوا لوڑ ہزور آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے نہ مرادا کوئی بلاوا شلاوا کو نہیں آیا آپ نہ مرادہ کوڑ ماری کڑا ہے نہ محفل سرکار دے بلایا کوئی ہاں اے سرکار سارے بلایا آدھے بھائی مان لیں جیکار بلایا ہوتی چاہے واہ سدکے جاو اس اختیار تیا اللہ تعالا اختیار دیتا ہے نیکی بدی کا راہ ہے کوئی چاوانا بند ہے کوئی چینی کرا بند ہے کوئی جیب کٹنا بند ہے کوئی مقصد کا شیر بکی صرف بکواسا نے تیرا بیڑا ورق کرنا ملنا میں کشمیر پہننا خبر لگ جائے جوڑ دس دس ہزار مقرر ملا نہیں گا ہاں میں خدمت کر رہا میں موضوع لا رہا میں الموضوع لا رہا ملوڈے مقرر جن لگے پھر جنڈے تو وڈے شبیر شاہ تو لافر قرشی تک ہاں سارے میں لاہور میں وہ لا رہا جب سنے گا تو پھر تو ہاتھ لوے گا کہ میں پیسے کھٹتا رہا یہ نکار توڑا رہی آ گل کرنے والی اللہ سونے کرم جی نہیں کرا ہاں میں سابق کرانگ دلال دیس کے نئی تو بکتے ہیں جڑے امام احمد مرد خدا ملنا پہنا ہونا پہننا دیکھ مکم ہو چل جاتے ہیں آم بچی رہنا پھر جا کے بندہ بول رہے بتادے پڑے پہلی میری گل پہ دوسری گل ادب دے حوالے ادب ادب ادب او ہو ادب جس کام میں مل گیا رب دی رحمت مل گئی ادب سے محروم ہوا رب دی ہر رحمت سے محروم و دولت ساڈے بھی پہلی کوڑی ادب آخری پوڑی ساڈا کلندر لاہور ہر بالم جلندر دی اقبال دین دا آغاز ابب تن سمجھونی چاہیے آخری تاری پہنچنا ہے جب پہلی چڑھے پہ جا پیا آخری تک پہنچے گا توجہ نہیں فرمائی نے ادب کہڑی شہد آ رب رسول دیت کا ادب دا خادم انہاں کی نسبت والی ہر شہد ادب کلام انہاں دے کلام انہاں دی کتاب دا ادب ہاں جی سد انہاں دے ہر حکم دوں جا حکم ادب فیل ہو جاوے نا کسل ذات کے ادب ہو جائے ہر پاس مارو مرد میں حکم کرے نہ نن ات اگر پیر مرید نکم کرے تو پیر دا دشمن اے کر کا دشمن آخر جو میں آخنا وہ کرد پیر اپنے دے دشمن دے کے پو چلے اپنے پیر دے پچھو نہ چل لے ہوں کتنا اگ لگ سکتا سچی بولیا ہوں پیرے کرنا ہے انہیں آخنا تیرے مریدی کے کاغذوں گیا ختم تو میرے سینے دے پتھر پہ توڑنا ہے تینوں ہیا نہیں آئی چلو میرا نہیں سے منتا تو میرے دشمن کا تو نہ توجہ پہ فرمائیے میں کسلیاں پیانا کوئی بندہ اپنے سینے چاٹی مار کے اپنے گربان اگر اس دا نوکر اس دا غلام اس دا پتر اس رشتے دا دار اس دا حکم نہ مننے خالی غصہ وہٹ لگے تے جدو اس دے مقابلے دشمن کا حکم منے گا پھر اگ لا دور دشمن کی قبلہ جی پیر نا تو گاؤں میرا حکم نہیں من تو دو ہیں. تو میرے دشمن کا من تو مریدی تو گیا رسول ر حکم نہ چلے اس کو رسول حکم تو نہیں تھر پہ رسول اللہ کے دشمن حکم تو دے نا مریول کا حکم ٹال کے انگریز حکمت پہ چل رہے قانون یہ انہیں نظام یہ انہیں تعلقی بولو سبحان اللہ ہوں ادب کی گل سن رب رسول دا نام یہ حکم دب رب رسول دا نام دب کرنا ہر شاید ود ہر شاید جس Thermom, tá, دل, دل تازی میں نبی نہ ہوئے ہو, تازی خدا نہ ہو جس دل کے اندر تازی میں رسول, ہے رسول نام خدا خدا نہ ہوئے دل تازی موحمن بولو سبحان اللہ. حضرت الف حضرت مجدب الحمد اللہ شاہ احمدی نقش مندیاں جہانگیر دھکیا نہیں ہاں آپ پیشاب مٹی دا پیالہ ٹوٹا ہوا پیا اس اللہ کیا گند لگ گئے فورن چاہیے طبیعت متغیر ہو گئی खुला मां आखिया सानू दौ असा धोने फरमाया ना मेरे मौला सरदारी आप धोया कपड़े चलेटिया उची थां रखे जिन्ना चेर आप जिंदा रहने उसते ग साफ किते प्याले दे विच पानी पीते रह روحانی سنگا سنگلا گل آر فرمان مگر سے منہ ستے میں सुबह अल्लाख मकसूस आवे साग छाण बिस्तरे चुकी रखेगा ईमानदार मैं कश्मिया क्या रोल रोल मर रहेगा हम मैं गल करना तो बेटी वही दौलत जो दीन दैली दी पौड़ी है میں پوچھنا جو ساڈے ادب دا کی حال ہے بس گل کر پہ چل رہا ہے ادھر تو فیل ہو گئے مولیاں نو پھر اس گل دا گسا بھی نہیں لگتا ہوں مرے کہ علماء کرام نے میٹنگ کیا انہوں نے کہا پوری حکومت برطرف کر دو اچھا گل ان کی جی تھو حکومت وسدی بیٹھی جی ادھر حکم ہویا نہیں تو بس عمل ہویا واہ سب کے جا خدا جب دین لیتا ہے یا کل بھی چین لیتا ہے اپنا حکم تھڈو اپنی کھوتی تو نہیں چلتا تو میں کہ بادشاہ آرڈر پہ چلاؤں گا یہ اکل رہی گسا کہل دگ رہتا ہے ہر دو چار مرگ ہے تو گسا ہے حکومت برطرف ہوڈو چونجا سال تو نبی پاک حکم کی بےزتی ہوتی پی ہے قرآن کی اگ لگی میرے جیسیا کروڑا جانا میم کوئی غصہ غلط نہیں آنی میاں نہ مومی نو دے حکم خلاف ویکھنا نہ اگ بن جائے پاک حسین آخر کر <لا passion> <cardiovascular> <غوصیاب>? ہوں اپنی ذات کی گل آئی ہے تو سارے گسے چڑھ گئے فکیرام اپنی رات معاف کر دے نبی دین بھی دی غیرت tenant... خاند ال اللہ کا فقی ہوا گل سنا چھوڑ آخا جا محکم دین سیرانی خنگار شریف والے کلم کشتی شریف والے رشتے دار نے زمانہ بھی کوئی ہے خاندان بھی کوئی ہے آپ کی عادت مبارک سے سی سیر کردہ رہنے ربرو کردہ رہے ٹرد کر رہے, رہے، تھانے تھا سجبے کرنے نو. مولا یاد کرنا تاکہ ہر تھانے جک ہر تھاں بولے ہاں ملے تو زیارت کرا یار کا یار مل جائے پردے پھر رہے پیار سرجی جت دے خوش سرکی چاندے نثار پنجاب پالشا پانی پیو لگے نے جتوں گا لگا دیکھا سوٹا چکیا سرچ مارے میرا پانی خراب تھا کرنا خون اترو کپڑے لال ہو گئے بابے اتار نگار چکی کتب بڑا کے اڑا چلے مار کے سر پاڑیا ہے نگاہ کر کے بلا سنی آج فرمانے لے لیے میں اپنے کپڑے رنگے لکھے میں رنگیا میں دو چار کتاب پڑھ لوکھیاں نے کتاباں یا کتابیاں کتاباں جہاں دین والی ہو گیا کتابڑیاں وہ جہاں بے دینی ہوتاب بھی پڑھ لیا سوکھی بڑی سوچیاں پر من والی کتاب پڑھنی بڑی اور ہاں فکیر بن دے رب کتاب جیسے پڑھنی پڑھی دیں گلتی کڈی دیا غلط لکھا پہ صحیح لکھا پہ دل دی کتاب نہیں پڑھے کہ میرے دل چاہ گل آئیے گلت یہ نہیں ہونی چاہیے پر صحیح چاہی دی. یارو جب ایک کتاب پڑھ بنتا ہے نا پھر خواجہ فرید بن گئی بنتے خوجا خلاف فریدی جلد سنگی بول دل کو ہوسین خدا نہیں تھی علی اکبر شاہدیت نہیں تھی آپ غیرت دی آئی علی اکبر وے ہزار قربان ہو ج گسا نہیں لگنا گا لگا کس گل میرے نقی سونے دین میرا مستفا پتھر پا جو ادب والے فکیر لوگ ادب سکھا گئے اشتہار چھاپنے رب رسول دے نام اتے. اصلاح تو والسلام مولے یا رسول اللہ یا اللہ یا رسول اللہ اتنے نام مبارک ہونگے انہوں گندی نالی دے کے اتو گندا بردے بردے تھلے روڑیاں بھریاں پہ جس نالی دے اتو جی پولا بچایا سائکل کا پہیا بچایا دا کا بچانے یار خراب نہ ہو اللہ رسول سو جو نام قوم دنیا آخر کا اپنی کیوں برباد نہ کرے یہ جلسہ پھر مقرر کی آدھے نیا کہ تھا نہیں آتے اشتہار چار نام ونڈا نہ ہو لا سبھی لانا سور اگو سدھن والوں جی غیرت ہو چک لا تیرا نام وڈا کرام دل فرمائی ہاں ابو جال ٹولہ لگا مکران بکرا کا میں کسمیا پانا گل سلے تیری آخری نہ ران دری دید ختم کر دی تینو دید مل جاندی نا جی رب میرے فضل چکی کسے چشتی سکیر دے صدقے نگاہ تھوڑی جی اکھ میری خل پی ہے پٹنا تو ہاں ابو جال ٹولہ لگا فردو بکر میں کسمیا پانا گل اصل تیری اکی ران د تیری د ختم کر دی نہیں تینو دید مل جاندی نا جی رب میرے فضل تک کسی چشتی فقیر کے سدقے نگاہ تھوڑی جی آنکھ میری خل پئیے ہے میں پٹنا تے روندہ پھر ہوئے لہی جاندے جے. تو روہن پھرنا تے پیٹے گا میں کہمیا تو تیلا نہیں تولے دے گا تین پتا تیرا نقصان کی کیا ہوتا ہے اج کسی دا ارس نہیں ہوں اشتہار تو بغیر کسی دی محفل نہیں ہوتی اشتہار تو بغیر اتنے بکی جان گے تیرے نام تو جنی میری امر ہوتے بکی جا لیے چرول کے پہ ہوں تو ہے تیرے نام تھلے نہ جان دیں میں تلو آخ میں صرف لڑکی گل کر جی میری نگاہ کوئی شہ نہیں ہاکم بادشاہ دنیا کوئی شہ نہیں نہ غیر روجو نال بول سبحان اللہ کلندر لاہور نگر بات گے کبھی نگر بات گلے ہزار बोलो सुबह अल्लाह अज पं रुपए रूड़ी तो देखे नहीं जे पाए होव तो कुछ छठ जा सोच गए चलो और नहीं तो सिगरेटी सही इ है रब रसूल दे नाम कुरान तर्ज रूडियां रूड़िया भरिया گلی بازار جتھوں گزرے گا نسرا یہ ووٹ والے نام مراد اٹھن گے وفتح نسروں ہاں لا وفت ہوبلاول چلے نسر آئی چھے سور آ مردہ پیا یہ پہ پیچھوں کفر دفر منل وفت مرے اللہ تعالیٰ مدد جنال متقی ہوندے ہوں جی رب رسول دے قرآن جو ہوندے نصر من اللہ قریب کتھے لگتا ہے کتھے اشتہار ہونے پاؤں گا کرنا مراد پارٹیاں ایک دولاف ہونگے ایک دوجے دے خلاف زد ایک دوجے نال مارنی سی مار گے کہ رب رسول اشتہار اندر ہاتھ اشتہار دوجے کا آئے گا اے پال دے گا انہ اشتہار ان ہاتھ آوے گا پال کے سٹ دے مثال بنی انسان پٹی پٹیچن سان لڑتے نہیں بے دیکھتے رب رسول مسلمان نے اے ایگریزی بلاوا سڈے گل پی گئی اللہ میں اکبال آدھا اگریزی اونٹ نے جڑے سارے تلا پینا دکھا اکبالا میں پوچھنا رول رب رسول قرآن رو دے کاغذ ہندوان دی ہندو داغذ نہ رو یہودیاں من گھڑت تورات کے کاغذ رستفا قرآن اخبار رب رسول نے قرآن لکھے تو نالی رکھا جدو اتوں چلتا ہے رلدا آد جہچد ہے جدو جھوٹھی لانت ننگی رن ویخ دیے خبر جھوٹھی پڑھ لیے پھر رب دی ہو گیا لکھا اتنے قرآن قوما دی ربدی ہو گئی اللہ اکبر بینا مان جدو ڈیڑھ سو سا سال قوم اگریز کے حکومت والی اٹھے گی نا قیامت نو نسیبہ آ میرا پیر میر جاند مہر منیر کتاب لکھا ہے آپ بیٹھے سن استخراک آلام شاہ پرمان لگے فیتنیا کا دور ہے ایمان کوئی لسے کوئی آپ نے نما کیا ایمان کوئی ولی بھی گل غلط نہیں ہو سکتی ہاں میں آنا پیا کہ بلا میرا ایک قصور ہے کہ میں صرف فقیران دیاں گلیں کرنا میں اپنی گل نہیں کر گلا میاں نہ مرو اسان اپنے نفس دلیل پیچھوں نہ چلیے اسان چلیے فکیر پیچھو چلو میرے پیچھوں میں اصا چلنا فکیر کے پیچھو سبجیاں دلیل نہیں لگنیاں ملا جی اصا مگر نہیں چلنا کیوں جی توش نہیں نام کیتا ہے دے نام والے مگر چلنا بوش انعام کی ڈالر مدرسوں کا آ ملتان کے مدرسے نے بوش کے پیسے میں ثابت کرنا میں ثابت کرنا زبان کتا قسم خدا بھی کر کے انہوں نے مدرسے دیا کتابیں تو ثابت کرنا کہ ساریاں یہودیت بری پہ کفر بری پی جی پر ڈے ڈگے ہوئے دین پشا ہے اگ اگلا بورڈ نہ میں بورڈا امام غزالی رحمت اللہ فرما دے احیاء شریف فرما دے میری داڑی تو نہی جو داڑی بکرے نے بھی رب لائی میامان ایمان ہےاری فروائی کوئی قدر نہیں کلا کا فکیر تھی گل سنا چھوڑا اللہ کا فکیل کسی اندر تو سوال کیتا بابا تیری دہی چنگی یا کھوشل چنگی بابا جی کہ لگے ہوں جواب نہیں دے سکتا جسے مرن لگا گا اسلے آئی مرن بندہ داری چی آرما دے سر فرما نہیں پہلے ڈال سی پتا ایمان سمرنا واقعی ہوں مین دے رکھا بار آ گئی ہے شارت آ گئی ہے تو پتا توان خاتمے کی فکر ہی کو نہیں نا میرے آخا نام دار فرمادے نے بخاری انم فرمایا دا داروں مدار خاتمے آتے جی خاتمہ چنگا عمل قبول ہوا تو ایمان دو خاتمے دی خبر نہیں کسی نے جنتی کیون آکی میں جنتی آخان بیٹھے ہوئے جنتی مینو اپنے جنتی ہونے پتہ پتا نہیں یہ جنت با. تو لانتی نے میرے آدمی نے کسان بھی جنتی جتنے میں بھی جنتی ہیں وہ پروفیسر ایک پروفیسر پروفیسر چکل دام رد وقوف ہوں وہ صحیح دس فیصلہ بعد کا وہ قوم بڑا سر سے چکی پھر جم س جم فل مال ہوں کبوتر کبوتر کام جو ہوں اگریزی کا او وہ اگریزی کا سردار ہے ڈوڈر کان ہے یہ ہوں سارے پیچھوں لگ اوپ اس تقریف کرنا نال میں تکریفی جناب وہ پہ کے جن جنتی ویک میں مراد بئی ماں نہ کے چوٹیا نبی بئی آئیے کون بچاری ایڈی بولی ہو گئی ہے ایڈی بولی ہو گئی ہے ماں کی دساں جہا بولی گا کئی جان شبان ملا میں اگلے دن ایک جگہ تقریر کی تھی مولی میرے تو پہلے جڑا بیٹھا سی وہ کفر بول دا رہا میں آیا تو تقریر کی کرنی تھی میں تقریر ساریوں سے ملان سے لا چلی ہوں جب وہ بولن گیا سی تو اسے آدھ سبحان اللہ جب میں بولیا اس لیے آخر سبح اللہ میں کہا مجھے پتہ نہیں تو سبحان اللہ کہیں وہ مروجے بول رہی تو بھی سبھا لا تو جی میں ایمان بھی گل کی تو بھی سبھا ملا میں ہوبھا نلہ تو کلو نہیں کوئی بندہ سوچ کے سبھا اللہ آ کے بھائی آخر کی تھان ہے کہ نہیں کب سونا ایک نکتا سمجھا میں ایک ہدایت ایک بشارت ہدایت جنت کا امتی دس نبی جنت کا ہوا مسلا جنت نہیں میرے آقا بھی شان ہے میرے بے مقام ہے وہ فرما سکتے ہیں ابو بکر فل جنا عمر فل جننا عثمان فل جنا علی فل جنا تلح فل جنا زبیر فل جنا الحسن سیدہ شباب <Swing> آقا میرے خدا جنب دی بشارت اس واسطے دے سکتے نے؟ کہ ہر بے جان وہ جانتے ہیں مرنا ہے میرے آکا نے حسن حسین جنتی جانا کرنے ابو بخرایا جنتی بزرگاں دے سردار میں اس دا مطلب یہ آکا جانتے سن پائے ویختے سن پائے کہ جن بزرگ جن بزرگ اپنی بزرگی تک آخری تک کر کے ابو بکرو مر کہ ابو بکرو مر نے وہ کام آخری پہ تک کر چڑنے میں جڑے ساری دنیا بار بابر امل بلا او ادب تو فیل ہاں عشک کہ میں آیا ہے پہلی پوڑی تو چڑھے کوئی نہیں کیوں بھی سجنوں اصل تو گستاخا بھی صاف تو پھر عشق کہ میں آیا ہے معلوم ہوا ہاتھ ماری کھڑے زبان مار ہاں میں گیا سندھ پرسو میری تقریب تھی نواب شاہ ضلع بڑا مجمع سدی رئیس بڑے بڑے, بڑے مربیا دے مالک لوگ اتے گڈیا والے کوئی ایس پی کوئی ڈی ایس پی افسران اتے کٹھے پیر دا جلسہ سیو پیرب مہلو وقت بہن لگا کہ صحیح زمانے نال چلنا پہ زمانے نال چلنا پہ رسم رسم جو مڑ او کھڑی اور فلم پہ چلنے ٹی وی ٹی وی آئے تھے جی وہ میرے بھی میرے کان لگن لگے ٹیویا میں کہ بند ہو سی کنجا رکھانا تو میں جل قدم رکھنا کوئی نہ گیا جی میں واپس تعلق ٹوٹ جا ہر شاید بند شیویاں بند اور میں کہ رسم دے پیچھے تو چلنا پہ قبلہ مڑ پیر بہن دا فائدہ رسم دے پچھے تو ساری دنیا ہوں چلتی پی ہے ترید رسمان رواج تے زیادہ چلتے پھر تڑنے دا فائدہ پیرو ہوں دی شریعت چلے <تصفحان اللہ> سو پیر رہا ہے نظر آج میں چلے دنیا کے پیچھوں بیٹھا ہے بڑے پیر زمانے کے پیچھے چلنے والے بھئی مانساجر تو ہوتے ہیں चले मजाई ने कोई ना जरा सुभान अगरा और सुबहान जमाने के पिछू चलता तो मैं पग रख के आनी थी पिछा थले पिछा बनाई भाषा थी پینٹ پائی آن کے میں زمانے کے پیچھے چل رہا ہوں تو میرے پیچھے چلو میں جب دینا کہ جا اتریا پر مار مڑ تیر رنگے سر لگے ترتے تمہیں لاہوروں بلاوان کا فائدہ ہی کی یہ پینٹ تیرے چل رہی تو سان کر کے وقا جا نہیں پیا نبی پاکی کو گل سان سنا وجہ فرمائی نے ہاں تو کلندر اکبال آتا وہ آتا پیر نہیں رہے وہ آدھا کان رہ گیا نا کان آ دربار والے سن دربارہ والے سن اقاب اکاب جان د شاہی باز دربارا تربا اگو نقل کا نکلی کوئی اقبال کلندرا پھر بولن تھی سب کے نشینا نشین کے تصرف میں کابوں کے نشے من زاگ کے تسرف میں وہ کے نشیمن ہائے ہے کے میرے سیٹ جناب کا دربار میرا میرا گر گیا ہر بندہ چاہتا ہے میرا کاروبار تیز ہوے میں ان کے سارے دربار توز ہو جی لکھ دیا سوا کیوں دوں مر گیا تو قوم بیچاری چڑھاوے چڑھاو دی بادشاہ ہے پہلے کھوتے شاہ جبیا ہے نا یہاں اسے مڑ سی نہیں رات اللہ کا دماق ہاتھ مار اس جہان چاروں سوا لینا جانا نا تو دو اخان کھول کے رکھنا بند نہیں رکھنا جو نقلی سودا بھی پیالی بھی پیائے رب محرم شریقے بندے نکلی اصلی حاکم اصلی نکلی پیر اصلی نکلی بولی اصلی نکلی بول اصلی نکلی مسلمان اصلی نکلی ہر طرح کے بڑا تینوں اک کھول کا خیال ہر بول پلیاں بھی کھول کھول لڑائی بھی سمجھ آئی نا کوئی نا کلندر اقبال فرمانا ہو ہاں کے سامنے بت ہوماز مترو آرام سامنے تصویر ہومازی فرمائی ہاں پوچھ کے ویتوا تصویر اگے ہوے اتنے ہوگی سجے ہوبے ہو پچھے ہو گئے صرف تھلے پی ہو جائے تھے بڑی نماز نہ سجدے والی تھان پہ آوے نہ سجے نہ چے نہ پچھے معلوم ہوا تصویر بوتان گوائے تصویر پہ پیروی نال حضرت کھلوتی ہونی مرید صحیح کیوں آ پاس پاس زیارت کریں <laughs> <laughs> میں <مستفا> نہ <laughs> لانت ملیں راسو زیارت نہ کریں جو مستفا کریم <laughs> فرماوے جس گھر تصویر ہوگی رحمت دا فرشتہ نہیں آتا آلہ حضرت امام ہلے سنت فاضل بڑے بھی لکھے دوسروں دی فوٹو رکھوں پیر دی تصویر گناہ زیادہ ہے جی جی امام سنتو جا مستفا جی جد دیکھ وی ہوے پھر مستفا جانے دیکھ ویخ کے تو مستفا جان رحمت یاد آدھا پر فرمایا جڑا پیر دی فوٹو رکھے گا وہ چمتا ہوگا چٹتا ہوگا برکت والی سمجھے گا عزت کی تھان رکھے گا ولیٹے گا پونجے گا فرمایا یہ کام بتے بڑے کرے گا تصویر جیڑی ہے حکم دوبارہ پڑھنا چاہیے کوئی ان مسلے کدی سنے نہیں ختم درود والے ختم والے مسئلے ہر ملاقیا چیڑ تجویز چیٹ لکھی کہ چیٹ ختم بارے دس میں ہوں ترا اللہ رسول کا عدد مک گیا ختم ہو گیا دین ختم ہو گیا مسلمانہ کی عزت ختم ہو گئی آزادی ختم ہو گئی ہے کافران دلیل خوار پے تیرا ہل ختم نہیں ختم ہوا اس لڑنا دیکھا کر تو کل ساری جان جو بندی دے گا انہوں جا ختم کے خلاف بولے کتنا لکھا جا رہے نو صرف جٹ بندہ ایسا بھائی جو تھان کچوڑی ہٹ چکا ہے سارا حلال ہے اگلے دن میں گیا ادھر اتلے علاقے गुजरात जा रहे हैं तकरीर से मेरे नार बैठा नैठा वकील भी सी प्रभा भी हम गल कर रहा सर मैं समझ गया बलान है सियाने आते हैं तो एक कुत्ता दू हालता मैं हूं सारी सूरत हाल समझ बैठा हूं मैं आ मुंज कुटी आ मुंज कुटी गुप चुप چھو مار کے جو بیٹھے نا بولے بھی گلہ اگوں ہوئی ہاتھے گا شرط حق لگتا اللہ تعالیٰ ہے حق میں ہوں گجرات شہر چڑے تو ہو گل تو کوئی نہ آئی میرے دلی چجرات شریف وہ آدھا جی گجرات شریف ہلوا شریف ختم شریف موقع بھی مل پیار میں آخر جی ماشاء اللہ محکر. بہت سونا بولے جی ختم شریف آخر بڑی اگ لگ گئی میں آ جناب یہ دسو یہ گجرات بھی شریف نہیں لاہور بھی شریف نہیں بابرا شریف ہے کدی ادھر غصہ لگا ہے نواز شریف بابرا شریف یہاں سود پر بھی زکات ہے یہاں ہر خدیف نویف ہے میرے دیس کا یہ کمال ہے یہاں بابرا بھی شریف ہے میںلا نواز شریف ہے کنجر کے سارے شریف دس کمی نہ اگ لے پیا جا کچہری اچھا پیا ملتا ہوں یہ سارا حلال ہے بریمان لیا لوٹ کاندے جی بزرگ فرما شراب لالو لوکا مال لینا ود گنا ہے شراب والا توبہ بات چکرے نا مولا پچھلی بات کر دے گا لیکن جن لوکاں دا مال کھدا ہے جن تو معاف نہ یا مال واپس نہ کرو خیال وہ پیتی تی آئی ہے جیڑے بہبو پوچھو کی پا پڑھتا تیرا پتر سکول کیوں آ کے تھانے چ لگ جائے تھانے تھا کمائی حلال ہے حلال لو توجہ نہیں فرمائی میں سمجھا رہی کوئی نہ میںالوگا لنگنا گوارا گا ہاں جی کوئی لگا کھڑا تو گا کہ اپنا ایمان بچا بھی سمجھیے جس سور دے یہ سارا قانون پلیت ہی کافر بھائی نوکری ہے آرام حرام سمجھی مان بچ جا سکے جائیں گے ادب ادب اگلی گل سنو اگلی گل اگلی گل کرن لگا دہشت گردی کے حوالے یہ مسئلہ سمجھانا اس وقت دی اشد ضرورت ہے ذہن یہ بن گیا ہے کہ اسے جا سے دہشت گردوں کا انہوں سمجھتی ہے قوم امن پرا وقت جہا کوئی امن والا ہے وہ امریکہ برطانیہ بمب مارتے نے پوری دنیا حکومتیں اس لیے کٹھے رل کے نہ जिस चाहते ने जिस मुल्क में चाहते हैं बम थले तीह ती लख बाल बच्चे औरतान कुरान मस्जिदा साची बोलिया अच्छा दे ती लख मारा वो अमन प्रस्त मैं तो नुक्ता समझाव کی کریے نامورات جہالت رہ گئی علم کو نہیں رہا عقل کو نہیں رہی بزرگ فرمانے بڑا بڑا ہوا ابن تہمی رابیوں بڑا بڑا پیشوا منگایا بزرگاں کے بارے ہے وہ کیوں گمراہ ہوا سا علم عقل تو ود گیا امام زرقانی شراب والے لکھتے ہیں کان علمہ اکبر اکبر میں گمراہ ہو جائے بندہ گمرہ ہو جائے کہ بلا اینے بندے بیٹھے ہاں اگر کوئی بندہ اسلحہ لے کے آوے تھے اینج چکر ہے दहशत पवेगी या साशत दहशत सात कई बंद आखे लै गए मौलवी ना आदि जल से चंगा थे कई आखे नाले तेन आंधा सांह उ मर गए यह सबू लै जाए گل سمجھے ہوں اصل والے دی دہشت ساڈے تی پی بندے زیادہ ایک کے اسان ہزار بندہ بیٹھے یا پانچ بیٹھے ہاں وجہ کی معلوم ہویا دہشت اصل و بندے وچ نہیں توجہ فرمائی نے دہشت کچ اصلے اندر دہشت اور جل آشت گرد بنا ہے ہاں پہلوں یہ اصلا نہیں ہوتا تلوار ہوں سن ادیسی کھاتے ہوں سن بندے بڑے جرت والے ہوں سن بڑے دلیر ہوں سن دس بندے جو تلوار والے آ گئے تو اگو ایک سوٹے والا گل پی گیا ہوں انہیں ایک سوٹے چلا وہ نقتا سمجھا نہیں جی ڈاکٹر بڑھتے سن نہ کسی پنڈا کھنگوا مارتا سی وہ جگہ سن असला आया सैतानी एक डाकू बड़े दस बंदे घर देगते हो जिनू ख लगे और मूं ताकेंगे चुप चुप छी चुप चुप معلوم ہوا ساری دہشت گندے جل جسلا وا سکی اڈا وہشت گرد ایک روالور والا ایک کلاشن کوف ہے ایک لانچر والا ایک میزائل والا ایک ایٹم بم والا ہوں وا دہشت گرد وہشت ہو ہونی ہو تو آپ اندازہ لگا پوری قوم نی حکومت لٹ مار کر رہی ہے اج میں بس سے آیا لیاقت پور تو بہل پور کراچی ایسی پولیس فاؤنڈیشن والی پٹھان ٹھیک لیاں ہوئی وہ اس پاسے چلتی پہ اے سی گڈیا ہوئے ہوئے ڈرائیور جو پٹے ہے جو پٹے ہے جو پٹے ہے آدھا وہ لٹی جاندے نے جانا مسلط ہو کریے اچھا اندر ہے جدو سکول ہو نا یہ سکول دا ماحول ہوگا تو پھر سارے آخی جان کے جدر وکھرا کر کے بربادی ہو پی ہے بربادی معلوم ترقی صرف کاغذات وہ آخ کراچی چلیا چار سواریاں آئی گلی دو روپیہ موترے والے جرمانہ کر دو روپیہ پندرہ ہزار روپیہ با مشکل کرایہ چلے پنجی سو جرمانہ میںبلا پٹ نہیں رہا جی کیوں پوری کام سر نہیں کس لیے اوز دکان گیسل جی ہزور حکومت سر سبحان اللہ میں اج ویخیا لبرا چک چوک, چوک کے سبزی والوں دیاں پیٹیاں سبزیاں چک ٹرالی سٹی تھی کر کے مرادو افسر نہ مرادو مربے مربے تے کھیڈ دے باندر دو تیو آرام ہو رہا لانتی جتبا لیا دے سر کوئی خاندے پی گئے لال کماسی بیٹھا مجھے دنیا پٹواری رقبہ نہیں سمانتا لگا سیت مرلا نہیں سی جب فارغ ہویا مربے کا مالک رکھا کوئی دس دس لاکھ روپیہ منتمی لوگ بئی مانو روزانہ چکلوں کوئی سڑک گی پہ نہیں چلانے جنا منٹ بھی نہ ہر شہر کتیا جاندے نے کام کیوں سر نہیں تو چکی آٹم کو چپ کر ڈاکٹر صاحب آرام نال ہاں کدھر ہو سرف اور صرف کبلا اینی گل ہے کہ دی دہشت تو خوب سد تیري، تیري، اچھا ہوں امریکہ برطانیہ جو تیری حکومت سلوٹ کیڑی وجہ تک آدھے مراؤ لیا کے, کے، امریکہ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے خبر دین گے روزانہ ہم میزائل بنا چکے ہیں ہم آئٹم بم بنا چکے ہیں وہ کھے انڈیا نہیں کرنا وہ سیا گسا جا گا گسا جا سیا تگڑا ویس کے چڑتا نہیں ماڑا ویس کے لوگ لڑ پے ادھر ساری آکی جان گے امن ہمارا تو دوست ہے تو انڈیا مارا ہے ماڑا جنوب ویک میزائل آج غوری میزائل تیار کر کرا جائے پکا دے واسطے انڈیا کو تباہ کر سکتی ہے کبھی کسی حاکم کے منہ چنے کہ یار انڈیا وا دہشت گرد امریکہ پرتانی ہے جدھر مرضی چڑھائی کر دیکھ بھائی دہشت گرد ایمان دسو کما دیکھ پاسوں وڑ جائے چوا ایک پاسوں وڑ جائے بارلا بارلا جانا کن گنان ساری دہڑی چوا لگا رہے تو کن ٹانڈے وڈے گا ایک تو سور یہ لنگا جائے تو بخت مر لے سوانا جائے گا نہیں ہوں سور جانا کمان فسادیا بربادی کر دیتی کا کلوتا ہوے گڑ یہ دا خدمت گزار نہیں گدڑ شریف آکھے کے سور میں بھی تیرے سچ آنا پیا پورا کما دجاڑ چلیا امریکہ برطانیہ وہ ہے سور سڈے حکومت والے ہیں گڑھا ایجنسیاں دے ہتھو بن کے محفل کو بمب مارتا یہ ہے چوا ہوں امریکہ اندر چوئے گدڑ جو کھڑے سیا آتے ہیں سور آ سہی تھا بھی تیرے جی میرے ربا جا سر اسلو کلاوے کوئی دنیا کے بولنا ہو ہم ہر کیا بنانا اسلا وہی ہو جو آمنا کے نے بنایا تھا سویر دہشت گردی رہ نال دا ہو رہی ہے اتے پنجا پہ مرد اوے فلان پہ سنو میں کیا ساری حکومت والے پنج اتے مر جان سے درد آ جڑا پناہ لاک انگریز کافران گھر مروا چڑھتے ہیں قبائلی کون پاکستانی نہیں بولنا پاکستانیا جو امریکہ بمب مارد سویرے خبر امریکہ نے آکر بم مار اور بلوچستان برو ہماری حکومت کہتی ہے ہم احتجاج کرتے ہیں دوست ہے بہرحال کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتا ہے سور سور متھے لگ گئے اگوں ضمیر نہیں رہے کوئی غیرت نہیں رہی کوئی بولنے والا نہیں رہا سجنا سرکار گل سمجھاوا مولا سوا دری قبضہ قدرت میری جان ہے میری جان کھے آکم کے قبضے کتے بے قبضے نہیں میری جان صرف مولا کے قبضے چشتی مروے مروے نہ بولیا کر میں آ نہیں بولا گا پھر نہیں مرا آئی مرتے پھر بھی جانے میں نہیں یار موت ن شرم آنی چاہیے بغیرت بان میں کہ ملا جی غیرت حق کی گل کرے مرد ہوں تو کنجر سارے جی جی کنجر ہی مر جے گیرت ہی مر جی زندگی اصل تو اپنے شیروں سے یہ سبق پڑیا گدڑ کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی بہتر ہے گزارو سواد دل گزارو نہیں مورا کھاؤ تے مرو تو اللہ تعالی ایک جانور مرد اپنی موت ایک نو چی پھیرنے ہلال کیڑا او مسلمان موتوں پہ مرنے حرام میرا <تصف> ایمان اور اپنا شیرا تو اون سبق پڑیا گدڑ کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی بہتر ہے گزارو تو سواد گزارو نہیں تو مورا کھاؤ تو مرو تو جاؤ گا اللہ اللہ جانور مرد اپنی موت ایک نینے ہلال کیڑا اے او مسلمان اپنی موتاں پہ مرنے حرام کسمیا پیارنا جڑا راہ میں دستا پھرنا راہ پہ جی مولی نہیں آنگے مولی نہیں بج سکتے پنجا سات روپے ولیٹا پایا بھی ہے میں کی بولیا بھی لگا ان شاء اللہ پیغام نو پچھان کلمبر کمال میری جل پہ وہاں جی گل پہ لوگ تا گل پہ جن مرضی گل پہ میں وقت آپ خدا بندے میرا ایک سنگھی برف برف دا کام کرد ہے ملتان شہر ملنگ جا بند ملانا جی جی بالکل ملنگ جی برف کاجرانے سارے کام باقی گائے. اگلے دن سردار آیا تو موڑ ہوں کیسر لائی بیٹھا سی میری ملک ہے جہاں نمسور جہاں اندر او سارا گیرت والی گلتے بےغیرت نو گیرت والی گل پچتی نہیں گیا تو بند کرا اگوں کو بکواس کی کنجر خانے لگے پے جا بند کرا میں گیرت گل آئی بیٹھا جناب نہ ہوتے نے ہاں یہ بندے نے بندہ تو یہ اسے ویکیا کرو جبر چاہ جناب ان جناب نہ ٹھڈا مارے جی بکواس کر کے ٹھڈا مارے ملنگ نے جگ کٹا ہو گیا چکیا تو لیا ملنگ آدھا میرے کو جو آئی میں کی گیا آدر استاد پہلوں ویخہ سا تھانے نوں تھا نمبر س تیری تکریر سنیے ہوں لگتے چوئے پی کو یار ملنے والا وہ کدرتی تھا یار ملنگ تک کیوں نہ وہ گال کٹیا انہیں سندار محتل کر کے تبادلہ کر کے پتہ نہیں کھانے جنگل والے پہلے چٹیا تو ملنگ اچھا بیٹھا خدا <تصفيق> بندے ہقری سوچ پیار میرے پاک نبی نے فرمایا ابو خراب حق کی گل آکی بند ہو سبق بھلا بیٹھے جی سبق, بھول گئے سبق؟ جی حضور مدنی سرکار دے سبق یاد دے اے حال نا میرے ہے یار خلیفہ وقت حکم جاری کی تاکہ اے مسئلہ نہ دسیا کرے آپ مسلے دس رہے سن مکے شریف ہے حکومت کا بندہ انہوں حکم تین حقم کی انہاں کیا فرمایا وہ मैं हक की गल तो रोकना मैं पता हो तलवार मेरे गाटे से रख दी गई है तो हमने वीचण वाला गाटा तो मैं खबर हो मैं गाटे वीचण तो पहलों गल कर लवानगा तो मैं गल पूरी कर लवानगा کلندر اقبال فرمانہ کا فر کی موت سے جکا فرن مریا ہے لائے حالات بڑے پیڑے ہو گئے آخنا تسلمان والی مارے کی پتا بندے ہک والے بندے توجہ بولو سبحان اللہ سجنا میرا ساڈا ہے یہ تیرا فساد نہیں مکے گا کیوں جو اصلا یہ بنا کے اور گل کر لگا پیچھے بند کرو اور پچھا چپ کرو نہیں تو میرو پار ٹوٹ جاؤ توجہ بولو سبحان اللہ تبے ملک ملکی ایجنسیاں لگی پہ یہ کوئی شیعہ وادی کا جگڑا نہیں ہے ایسے ملک اج تو 20 سال پہلوں وابی نہیں تھا شیعہ نہیں سن بریلو نہیں سن کدی بام پھٹے سن سچی بولیا غیر ملکی ایجنسیاں این جی اوز یہودی تنظیم یہودیاں بندے اتنے کام کر رہے ہیں حکومت انہوں نے اجازت دیتی یہ دے ساریا تنظیم ختم ہولکی این جی اوز نکل جانے تھوں پھر بمب فٹیا سو پھر ایسا منہ گے کہ شیا مارا بابی مارے بریلی ماریا توجہ نہیں فرمائی نہیں تو اخا گے حکومت پہ مروی اپنے ہاتھوں پہ مروی اور میری آئی کی اے دہشت گردی دے حوالے ہوں اگلی گل جی میں لگا او ہے شمشیر زن کے حوالے اسلام آخ مسلمان شمشیر بار رکھ اور کی مطلب عورت مسلمان چسلمان پردے رہے گی پردے چوگی مسلمان چورت مل گئی اور جہاد کامرائیوں نے پاک حسین کام رکھا کی ہوئے ذریعے کسی طریقے بہانا لا کے ترقی کا نام دے کے رن باہر کڈو تلوار نہیں آئے گی جہاد نہیں روے گا میں جرضی کھلے مارا گے خدے کھان گے اٹھ گے نہیں میری گل سمجھی اکبر سید اکبر حسین الہبادی رحمت اللہ جب مشان ال آسر لکھب لکھا ہوا مشان ال فرما نہیں انگریز کی چال ہونے کہ شمشیر کو اب نئے سانچے میں ڈالی شمشیر کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے شمشیر کو چھپائیے پالیے اچھی مسلمانوں سے تلوار آخر جہاد فساد دہشت گردی جہاد میں دہشت کر دی آپ مارن پہ نے امن پرستی مسلمان کوئی اٹھے پیا کے ہوئے غلامی قبول کرنی بلکہ تھڈو صاحب تو کرام تک پہنچ دینا دہشت گردی کر دے سن حفیظ دلندر شانا پڑھ کے پڑھا رہے سن پہلے لوگ ڈاکو تھے ظالم تھے وحشی تھے لڑتے تھے اور انگریزا صاف لفظ آخر سب سے بڑا دہشت گرد محمد تھا ہاں بشد ساتھی آ کیا؟ ساتھی نے میرا گندہ لڑیا کا فر مسلمانوں کے مشترکہ بندے ایک ہزار تو کچھ مرے, مرے جنگ بیاسی بندے کافر جنت کن گئے ہے یہودی تے امریکہ برطانیہ سور ایک جنگ لکھان مار دی جی رکھتے ہیں فساد کما نہیں سکار دیر کیسی عجیب علیہ وسلم رحمت آپ کی رحمت سی کہ اینے بندے مردے پہ دنیا گل تھا شمشیر روزانہ زندہ بادنگ دہشت گردی عورت ننگی ہو کے باہر نکلے ترقی پورا ٹ لائی کھڑے نے اپنیا کتابوں جنہ کچھ سکھا دے پے نہیں گل سکھا دے پے ہاں برتن سونے کا تعلیم بھائی یہ گھر میں بیٹھے گی تو ترقی کیسے ہوگی ہوں کیوں یہودی چال چلے کھڑا ہے انہوں پتا جس جدو مسلمان بھی بہن کی خیرت نہ رہے نا یہ سر ساڈے لڑکا ہے نہیں یہ بلا ہو کے کا نظر نی رکھے گا کبھی اکان چکے گا نہیں توجہ فرمائی کسی آخیا خسرے اصلہ رکھ خوسے کسے آخیا اصل رکھ انہیں آخر سا دشمن کہڑا سیانے آدھے تھے کوئی دشمن نہیں ہوتا ہوں بڑا بابا سخی بڑا سخاوت کا ڈنکا ہے اچھا جدو بھی آگے ایم اگوں نہیں ایمان دس بش جو آیا وڈے بھی سڈا وئیمان ان رن ان رن ان میں تماشا جدو سنیا نہ تے ویکیا اخبار تے تو پک گیا مولا ویا ہی کہیں گئی کئی دن کا ہوا ہی میں سچی بولی کال رانی ہے پتہ نہیں کی چ ہوا اس بلا مڑ سیا ایک بادشاہ وزیر اپنے دلے لب گیا دلے لبن اگو جاوے تو ایک بندہ گیو کا ڈول لے جا پوچھا کدی جاؤں گا اس آخیا میری بہن گئی تھی نس پتڑ گئی تھی میں ناراض ہویا رہا ہوں سنیا اندے بال ہوا میں آ ناراضگی کرنی چلو فیڈا بادشاہ کہ مرے تینوں آخ سن تر دلے تک لب لے اس آخیا جی نگ پورے نے تبجو نہیں ہوئی آبلا ایک بلہ در پورے میرے بلے بادشاہ نہ میرے رب بادشاہ رک جہاد کر رہے ہیں مجاہد گھر اپنے گھر والے دے کے دے بندے پیچھے ہے سن ان بلا کے خط دے چلو جہاں کے گھر چ بندہ نہیں سیون حکومت ان خرچہ اپنے خرچہ ہی کڑی سی سارا بی بیویاں اپنا پیڑیا دربا من کر کے اندر مل جانے مر بانے سچ لوگ بول اللہ اللہ اندر بعد ایمان دس جیڑا دوے دی دھی گیرت ہے کہ میں امر کی اکھ قسم خدا بھی کر کے آنا اج دوں بلی سمجھے نا اس کی اکھ چیا نہیں ہونی جیڑی امر کی اک چرمان میں راتی جنت چ گیا امر تیرے نام کا محل لکھا سان لگا پھر تیری گیرت منتھو یاد آئی ہے میں پیشہ آ گیا ہدیش بخاری مر غیرت کرے کی مطلب تا پیو تو ود شان ہے ماں پیو گھر آئے تو پتر کر دے تو وڈا ساڈے ہوں محبوب نے جی گیری تھے سکول کالج بازار دفتر چار تھانے اخینا پیا خواتین حضرات ہے کپڑے او باہر ہے خواتین خاتون خاتون دما ہوں پردہ دار خاتون جنت کو خاتون جنت خاتون کو خاتون نبی سر جکائی کھڑے ہولی وی سر جکائی ہوک نزار دے جرموٹ چ رب لے گا خاتون نانا ہے پردے دار مونج کٹی چی کپڑے تو باہر نے تو ہے خاتون نے خواتین آنا آخو خر آ چشتی خرا تین کی مطلب میں آ گنڈوے گنڈوے جان گے خرکی چاہتے ہیں سانپے کنڈی ہوندی نا کنڈی جیج میں اندر کی لے پھر فٹیا تو مچھلی اجت نہیں رہ نہیں یہ گنڈوئے ساپے نے ہاں کوئی پی سیو تو لائی بیٹھا کیوں لائی بیٹھا آ کے سی کیا کروں فون کا چلائی بیٹھا ساری دہلی چکرا نچتی پی ہے آپ چاہ پیوا نہیں آ لوائی کھلائی اور تھلواریاں نہیں بنتی میں آش تھی باڑی ہوئے سانپے کے نہ ہوئے پہلے چکلے کنجر گھی نہ لوگوں پھسان دے سن ہوں تھان تھان سے تو پس دی ہوں زمانہ چکلا نہ بنیا کی ہونے اج تان کر کے تیری پوری حتھ کا سبڑے کنجر سر پھٹی او قران شاملے سور پھٹی اوال کے مدرسے تو ڈا کے باڑن سر پھٹی اے سٹور کے کھوٹے دے تروما نہ وقت کے لے جان کتے کیوں جے نے دھیران نہیں گڈو بڑا چڑے سو سلا ہو جی ہوں توجہ نہیں فرمائییا अपनी मां बिठा के भैन में बिठा के कितने जाने मैं कलाप जा रही हूं वो आप छड़ के आवे पिछश्मन हमला करे घर का बचाव बचावेगा सब तो इज्जत नहीं फुरमाई मरे करके अज आइटम तेरे कोल पे पर वजद तेरे काफिर नहीं जी کیونکہ دلہا جب بھی لڑتا پھر اپنے لڑتا لڑتا کیوں جا میا ایک نمانی مدرسا سکولوں کا کی ہے کمران کے اڈے نہیں مار نل میں کی گل کرا یہ تو چکلوں تو بدھ کرنے ایک مدرسہ جا میں نمانیہ لاہور دا ہیرہ منڈی جتنے ہے نا مدرسہ بڑا تاریخ ہے دے پیر شاکر دی پڑھ دے تے قسم خدا دی او میرے, کی کی میرے کو مدرسے منڈے آ گئے میرے مدرسے پڑھنے جب میں پڑھا تھا میں شمسی فیض باغ لاہور وڈے ٹیشن آئے پڑھنے کی کاتر میم آدھے میں کتنے پتھر پڑھتا رکھ جا میں نوانی دے اس کنجر کیا ختم, ختم سورے جی سورے گئے ہوں سارے ننگے پائے آ جر سارے آ کے ننگے پائے اسان کے جا کے نہ بوا کڑکایا اٹھے وہ لکے کپڑے شپڑے انہیں پائے اسان جا کپڑے انہیں بچا ختم اتم شروع ہو گئے میرے رابطہ سب کے سب کے سارے آ شکارے آ مکایا کہ جب مکا کے بیٹھے تو سانو آدھے دعا کرو کاروبار من آ کے سات دعوا کی اللہ تیز کری اللہ میرے, میرے مولا اللہ دا بندہ او رب سونا فرمان دا ہے میں اس قوم دے عذاب نہیں گلتا جہی اقل والی ہوتی اقل جی اتنے عزاب ہے اے تیرے پورے مدرسے ملتان دھتوں دے کراچی جنہ بجے نے بھی سارے کتابیں میرے کو پی جرل سائنس مطالعہ پاکستان نساب آیا ویخ رنڈی میں باہر کد یہودی سوچے ایوئی اسلام آکھے کے اندر رہے ازان نہیں پڑھ سکتی یہودی آکھے کے نات پڑھے جی میں اگلے پرسوں سکھر تھا سکھر نواب شاہ تو پہلے سکھر شہر کی تکریف تھی جس گھر میں بیٹھا محفل ہے ہوج محفل نہ ایک ایک بول دو بولتے لانت برسدی یہ کافر مار داں کد لیا رب فرماوے والا تخدہ نہ اور تو لچکدار لہجے کے ساتھ نہ بولنا عورت نزان نہیں پڑھن دکتی پڑن کتیاں کٹیاں ہو کے تے محفل نات بڑائی کھڑیاں ہے جی محفل لانی جائز ہوں تو عائشہ صدیقہ نہ لو دی. مصطفی دی دی دی ضروری ہے عورت کا نغمہ حرام ہے تا آزان پڑھن دیتی ہے, پڑھتی ہے. کیے صرف بار نہیں کسے نہ پڑھتی ہیں کی ہے صرف باہر نکلتی کسی نہ کسی طریقے مسلمان دلت بنے یہ ہوں مدر تھے ملوڈے پر اڑتالی سفے لکھے اڑتالیس سفے مطالعہ پاکستان اور جرنل اڑتالی سفے قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے کو کسی نہیں بولی جان میں اپنا میرا ہے جہاں نبی چیابہ دکھاتے ہیں میں جمدیا بھی نہیں آیا جی وہ بئیمان بنے تو وہی بنے جب تئیمان بنے گا تو تڑ بھی سننی تا واسر یہ ڈالر قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ اسل افزائی کی جائے یعنی شرکت جو پہ حوصلہ افزائی کرو تھپکی دیو یہ <تصفح> دب کے رکھ یہ <تصفح> مشتیاں نے سبق <تصفح> <اخر دیوانت> نے رکھ دیا نت دے ساؤ ڈالر میں تمہیں کھان دسم جب کمرے کلر کچھ میری جانا یہ پڑھاو والا کافر یہ پڑھنے والا کافر جو رب دا قران فرما مرد نشن لا سکتے اور تو زمین مار کے توجہ نہیں فرمائی ظلم کر قومی زندگی کے ہر شعبے میں کی مطلب کلینڈر جو مرد بننے یہ بھی تو ایک شوبا ہے نا جب بنان کلینڈر ملا پیچھے تھپکی دے دھی لمے روٹ میاں چور نے جنہوں نے راہ بار سمجھی بیٹھا چور نے میں ثابت کرنا چور نے آن میرے سامنے میں پورے ملک اندر چیلنج کر رہا قسم خدا دی چم چم میرے تھکتے سن وڈی آدھے سن وہ پہلی بار سی ہے تھا وہ سہیا پہلی بار سنیا دماغ کھل گئے سارے دماغ کھل گئے کئی آخر ساڈے سینے ٹھاری دے سینے ٹھاری دے اور پوچھو ڈاکٹر صاحب نو گیٹے تھا سین تو فون آ رہا کی امت سنو میں کسمیا طبقہ جبکہ دیسی طبقہ ساڈا تھا اے طبقہ جڑا اے غفلت ضرور ہے لیکن منافقت نہیں میں کسمیا تا کر کے سن دے بھی ہیں دے بھی ہیں جان دیں اک کھلتی دی پی پیران کا طبقہ منافقت میں سچے دی گل تو بندہ سڑے کیوں ہو اپنے ول سڑے کیوں میں جڑا رونا تو رونا اپنے دیسی طبقہ طبقہ جڑا اے غفلت ضرور ہے لیکن منافقت طبقسی طبقہ یہ طبقہ جڑا یہ غفلت ضرور ہے لیکن منافقت نہیں کر کے ملان کے پیران کا طبقہ منافقت میں ہو سکتا ہے وہ دین سچے دی گل تو بندہ سڑے کیوں हो बंद अपने वाल भी गल मैं जरा रोना पे रोना अपने थोड़ा रोना मैं आंधा बाकी मुकर्रांग दो चार कूड़ मार रबानी आंको आखा उधर इधर तैन आता रुपया पां हजार इतने रख रौला ही मुक्का مینو اللہ ای گلا سر دے اللہ سونے نے سن سارے میں روپیہ کما قسم خدا بھی کر کے آنا کیوں تین تین گھنٹے بولنا ہو مقرر بول رہے جنہیں چر رپئیے سٹی رکھو بولی رکھوں گے روپیے بند مالی بند اور جیسے موت دکھو دکھاؤ نے نا جنہیں چ روپیہ فٹی رکھو شور جاری خودے خزرے نے ہاں روپیہ ایک فکیر جہا پیغام تینوں دین آئے روپیہ فٹر دیا کے نہیں اللہ سونے فضل و کرم جو पहलों पहलो कंजरी गाई, गाई सी गाई कौम गाई लौ, लौ, लौ, कौम जिनू अपनी गाई मलका पहलो गई मैं रख ला जी कर मुफ्ती पे पढ़ाते पीर पे पढ़ाते थटकी दे लंबे रूट तो चली छोटे तो ना جا ملتان آن... تو نکلے بدھلے نہ چلی لمے روٹ جیڑی گیو پیشل موور والے چلے ملتان لمے روٹ پہ چلی تاکہ چلن کا سوال دو چھوٹے روٹ سے کی چلیں سڈ لاہور ہوئی ریس میرا تھن ریس دی دوڑ ایک قوم مرن دسباب ویخنا اوی مرے پائے گئی مسلم دنیا دن کا سمجھ کھل گئی ر گیا ان راج سارا اسی گل چیل ہاں تھن ریس ہوئی بھی ہزار لڑکی میدان چی کچھیاں پا हिंदू सिख यूद सारे कमी ने कंजर वेख फिर ना किती है जी कोई 80 ते, कोई 90 ते, कोई 120 ते, कोई पूरा मीटर कट दे ते जेड़े बैठे सर ना डैडी अब्बे नहीं क्योंकि अब्बे गैरत हों डैडी दले होंगे ने जो बैठे सर डैडी साहब मोड़ो ना की وہ مڑ جدو نسی ہے نا میڈیم پھڑ کے آ گئی پر میں کچھ بھی نہیں ہے میرے مولا دا فضل ہے میرے پیر پہنچی میں بالکل نکما ہاں ویخ ہوں تیر سوال کرنا ایک سوال کرنا ایمان آخو ذرا دور کر کے لیکن اچھا جی ان پڑھے وہ لڑ مارے جیڑی بی ایم اے پاس ہو کے دور دوڑ مارے خوش ہو گئے शौर नजदीक डंगर यह तरक्की नहीं कर सकी पिछा रह गई है मास्टर पूछो ना मास्टर नु, मास्टर, मास्टर, मास्टर, मास्टर साहब दसो تے پچھے رہ گئے گیا نہیں پگان سکی بادشاہ تین میں ستم ہوا کان جو کان جو رحبر بنے تو روڑی تے گئے کبوتر چلے کان دے پیچھوں تے کی کھاوے گا कहा चले कबूतर के मगर नफी बनाओ असा चलते सबी पिछों का फिर चलते सीछों चलना का अंग्रेज पिछों हम गंद पैखाने तो मैं आखना रबा चला سر نار جہاں میں شکایت ہے مجھے یار خدا وندا نے مکتب سے پروفیسر کے شکایت کرنا شکایت ہے مجھے یارب خدا وندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا ہے بولن کو سن کے سبق شاہی بچوں کو سبق تو مل گا سیا سور درن رکھو ہرن نہیں بن جاتا ٹٹی کا برفی رکھو برفی نہیں بن جاتی پشاب جی کا ڈبا ہوتے دا گھنٹے لکھ اسلامیہ کالج سمجھ لگی کوئی دہرو دشمن دیال سیا و سیا بن کی کان جو دشمن کروفی بن کے خیر نہیں کے کاج تھی کسے کان جال کبوتر ہی بٹیر بھی بختارا اے نہیں او خدا کا بندہ دشمن اعتماد نہ کر کبھی جال دے یار تا کافران دے پھسے انہ رب رحمان جو آخیا کافر تے سجن نہیں تو برباد ہی جڑی ہے نا او میں حکومت دی عوام دشمنی دقت کرنا کہ کی دشمن ہے یہ کدے تو دشمنی پیمان سیال کتا جو کھاوے تو بھی کر کلا قوم دشمنی کم پکر ہیں پولیو نہیں پولیو دترے یہ زہریلا مواد انگریزا ملایا ہے تاکہ نسل مر جائے یا بیماریاں ان پھس جاگے کہ اگوں نسل جمن کے قابل نہ رہ اخبار چکا ہے نو وقت اخبار اٹھ ربیو الاول چودہ سو ستائیس سات اپریل دو ہزار چھ کا ہے پولیو کے قطرے پلانے سے ڈر کی میں ایک بچی جان بہ دس کی حالت نہ دو دے ڈاکٹر تحقیق کی نائجیری ڈاکٹر نے انڈیا ڈاکٹر انہیں سابت کیا بانج پن کے قطرے پائے گئے تاکہ پرلے مرن بم اے مرن قطر مارن مری قوم نہیں اللہ اقبال آدھا بندہ مرد اسے جس جان نکلے قوم مرد اسے جی فکر نکل جائے ہوں پوری قوم کوئی فکر ہے ڈیڈ دی دھی دیت ایمانبر نہر نہ جنت دی نہ دشمن کی نہ سجن کی نہ گھنٹہ گھر بڑا رہے تو مارا سان تین طبقے نے کم مرنی نہیں سی ہاں پہلے نمبر حاکم دوسرے نمبر تیسرے نمبر تی باہر آسان کلم مری جمال بابا ماتر بولن تو بول چل اللہ مارن دا انداز وے مریض دا مرد پہ آخری ساواں تین حکیم دوائی دن کی دی بجائے اپنے دادے حکیم دی تاریخ شروع کردے میرا دادا نسخے دن چاہ دردے دن چڑھتا چیر میں مرنے شروع ہو گئے <laughs> اللہ کا بندہ یہ شروع مردی پہ ہے ملا جو سدو امام حسین بھی تریف بیٹھا <laughs> بابا فرید دی شان پہ ایمان دس نائجیری ڈاکٹر تحقیق کی انڈیا انہاں درسیا پھر انہاں انٹرنیٹ کے اتنے خبر شہ کی کمپیوٹر رحیم یار خان ایک داکٹر دا دا دوش داکٹر اوس اوس ڈاکٹر دا کمپوٹر ہے سارا منڈا مطلب دوست ڈاکٹر رحیم لال خان والے نے وہ خبر کھ لی کھ کے مومن اخبار دیکھنے آرداؤں آ شرجا آ گرب امو اخبار والا پرچا پیا نوائے وقت والا میں چند ایک حوالے واسطے تو دے جا گا میرے کو میں فوٹو کاپی پھر کرا ایمانسو یہ سگنو کیا نائجیری ڈاکٹر پتہ لگ گیا حکومت نہیں پلانے پلان دھکے کئی بکھے بیٹھے دے نے کدی نال روٹی بھی دتی بنوائی قطرے صرف پولیو کے کیا صرف پولیو کی بیماری لگتی ہوگی جی ساریا لگ سکیں تو جنیا بماریاں ہیں ساریا بماریاں دائیا کا دا ٹوکرا بنا کے روزانہ دکتا جا دے تاکہ ٹکر کھان کی لوٹ ملے درف مارس لنگڑا لنگڑے کا کوئی چکر نہیں وہ آتا روے نہ جی جی حکومت تیری, تیری دشمنی بھی کمال کی آخری گالے کہ ملک خوشحال ہوا کیوں جو کھاو پاون پیو کی ہر شاید اسے جٹ تو نکلتی جی سودا نہ کھلن تو فیکٹری بھی نہیں چل سک शहर आए रख सकते तुसा हर शाय अपने कोल च रखो तो शहर आए फलनसर चट चट के गुजारा कर देना असा तो मार है बुखे तब वेख लांति हुक्कमरान कि ने निकमिया उता चढ़ाई जाते ने पे कम वालों में हेठ آج, اج کسان جاندے اج ماری جاتے ہیں کہ چھ مہینے محنت کرتا فصل سے جدو آتلب جینس لے کے خرچہ برابر ہو اچھا خرچہ برابر میرے مالک ویخ اچھا اونج کی بورڈ لگے ہوتے کسان خوشحال زمین کے اتنے نرا بڑا بورڈ خوشحال لکھی ہوئی لانتی اسٹور میں پتہ ہے جہاں آ کے تمہیں برباد کرنا برباد کرنا آخن گے نا بھی مارنے آخنگ ماشاء ماشاءاللہ ترقی دے رہے ہیں دوائ سپرے دیا ایک تو آنگیاں دو نمبر کرتے جاؤ کیڑے بندے جی نہیں روکنی کیوں جو امریکہ برطانیہ سارے دوائیاں بھی ایک بار کر پوے تو دو بار لوڑ ہی نہ پوے تو انہی کمپنی کی چلے گی وہ چونکا چوک جب دیے پھر چڑتی ہے اچھا پھر مز ریٹ ودائی جان گے ہر سال کھاد دی جانی ہے بدی جی کہ نہیں پانی جی تنس تیار کرے ہر سال ہی مار پے تاکہ نکمے سکولی وہ دشمن نے یہ سماج کہا ایمان خلوتا ہے تیرا دشمن نکلے جان نکلے دعا کر سدکا مجمے تاجدار تالا مسلمان میری کتاب پہ کتاب چ... کتاب لکھنے والے چودھری اختر علی سابت جبت گئی لاہور دا ہے پروفیسر چودری اختر علیس لاہوری گورٹ کی اجازت میری نہ میں جٹ بندہ میں نہیں انگلش سے لفظ بن سکتا تو او جناب او کتاب پہ یہ کیس نہ پیان سکول کال جو میں زنا کا کاروبار میں لہور اچھ موضوع آیا ہے اس کتاب چھوٹا اور ثابت کیتا ہے کہ کی ظلم پہ ہوندہ قوم دی بیٹیاں نا تو بندے نے ثابت کیتا ہے پروفیتر نہیں ہاتھ نال چڑی ہوندہ تو پروفیتر صحیح دسد کا میرا موضوع خان کا ڈوگڑا زلہ شیخ پورتا جی وہ میرے گھر کے خلاف بولیا میں تین گھنٹے خدمت کی تھی حضرت اللہ تعالی حضور دے جوڑے مبارک کا درد بھرے نالے قبول چکرے کہ اللہ جل جلال و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک مقدس اور آخر نہر میں پھینکنا جائز ہے نام ر چلے سٹی سن جسے کچی سیائی ہوں دیشا. چھاپے نہیں تھرو کچی لکھائی ہوں پھر پانی چل جاتی ہے ہوں تو بادشاہ جنا کاغذ نہ مکے ان چر لکھائی نہیں جاتی پھر یہ نہرا چ کے پیڑیاں فصلوں تر گئی عرشا پھر بےدبی پی پیرا ایک ان ہے قرآن پاک مقدس اور راق جڑے ہو دفناؤ خو شریف بناؤ محل بنا قرآن محل سے بناو. اج مسجد بنتی ہے کروڑوں روپئے وہ تو کیا مسلمان سانو مسجد مسلمان نے مسجد دشان قرآن ہے قرآن دشان مسجد اساں بویے مسجد اصا جا بن گیا اوتے بچے ہو جتھے جان بگے وہ پورا توڑا مسیح مسیح ہوے نا مٹی دی قرآن دا محل ہو سونے کا ہاں. وقت سے مسلمان بن رہا میرے پاک مدینے دے دا تاجدار مسجد پکی نہیں بنائی ہاں. پر قرآن نوے عزت دیتی سو جو اپنے ہے سمجھ آ نے کوئی نہ اس واسطے یا hmm. اخبار دے کاغذ جڑے نے پھاڑ کے جلا دے تاکہ ہمیشہ دی بے ادبی تو بچ جائے دفنا سکتے نہیں اتنا کیوں اس واسطے کہ تسا خود تمجھدار ہو اج کل تے مردے دفناو کی تھان لبھی کاغذ تھے دفنا روزانہ اخبار چھپنا سب یہودی نے شیتانے وقت یہ جنگ کا مطلب رسول جنگ جی ہاں ظلم ہوتا ہے اور جی اگ ہے نا اگ مسلا تمجاو اگ جی نا خالی پاک نہیں پاک کر چیز بنائی انگ بنائی یہ پاک کر جڑی شاید پانی پاک نہ کر سکے وہ اگ پاک کر چاہیے گوبر گوبر ساری دہاڑی دھو پاک ہوا آگے سٹو سواہ کے پاک یہ متحرات رکھا گیا پاک کرنے والی چیز رکھا گیا نیت بے ادبی ہوگ کی جنبیت جن محفوظ کریت نکھنا ہے سٹنا پانی جی وہ موم نے تو اسی جس بندے نے اخبار ساڑ دیتے نے وہ بندہ بھی مومے نے قرآن ساڑو تفنا حکم آیا جبیا جی نفنایا جران داستے قبر کھودو تھلے کپڑا رکھو رکھ کے قرآن اتا رکھو شہ رکھو جہ جی مٹی نہ ڈگے بالکل نبیاں دفن کری درنے مجید رب دا کلام ربت اخبارات جڑے نے انہوں جلا دیا کرو کٹے کیتے جی راہ ٹرتے پاؤ ٹرتے جانے جاخبری سستی ہے جنت ہوں سستی ایمان اخبار جو رول دے پہ لسول کے نام اتنے لکھے پائیں جہا ایک بارہ چاہ پوے نشئی سی اپنی بشر ہافی دا ہزی کتاب اپنی لکھا نش نشے شریف دا کاغذ ٹکڑا پیا چکیا تھان خوشبو لا کے آپ ستمت جاگ بہی ری مرشد آیا کھڑائی میں جی کا نام دتا ہجویری اپنے مرشد جوڑے مبارک صدقہ زندگی اسلام والی موتیمان والی نصیب سنبھالی آخر مل گام میں پڑو رب کی رحمت اللہ سبکہ جنا جلسہ کیتا ہے خدمت کی مولا حضور تک جوڑے مبارک دا صدقہ دنیا آخرت درنگ لا رہا خاندان وساد مزور د گلاما کا سدکا اثر تری بار گاہج بندہ اتنا میں چاخے مائیں بڑا رحمان محمد اربی سدکے سانتاں صحابہ اپنے پچھلے عطا فرما جا دشمنان نے اسلام نباہ کر حق دا بول ہیں مسکین ہیں کمزور ہیں کافر وڑے مولا. اصحا لڑن جوگے نہ لڑائی ہو دے پھٹے چک برباد کر ایمان آبادی دونوں برابر وہ بتوں خدا سمجھی کھڑا ہے اصل اللہ خدا سمجھا حال ہے برابری کابا سجدا کرنا برابر کر رہے ہیں کابا بلے کرنے وہ بت نظر سجدا کر رہے وہ بت نظر سجدا کر دے ادا نجدا کرتے منہ جی جی رب نہیں تو کف روپیہ کرنا ہے نویں سر کلمہ پڑ جے نگری رکھی کھڑا متا کئی سور پار پانے یہ جو کدی در ہر در دے لائے بڑے پیل گے آئے گل کوئی پیشہ نہیں لال ملیا ساری دنیا آج کے اس روحانی اجتماع کی ریکارڈنگ خان محمد چشتی سے حاصل کریں آف سی موضوع کھچی تو فون نمبر صفر تین سو ایک پچونجا نو مفتی محمد فضل امن چشتی صاحب کے تمام موضوع حاصل کریں اللہ دی بول بولیے لادی بول بولیے للہ دی پاک تول بولی اللہ جی بول بولی اللہ جی بول بولی اللہ جی بول بولی اللہ جی بول, دی بول, دی بول نا کر گلا چپ کر چل گل کر کے پچھا نہ کر گلا چپ کر جھلیا گل کر کے پچھ اتے کم نہیں آنا تیرا رونا ظالم سکولی بین دری ظالم سکولی بین دے میری نا دل دے دکھے بولی اللہ دی بول بولی اللہ دی بول نال خدا دے کامل مرشد بندیاں دے دل جوڑے نال خدا دے کامل مرشد دے دل جوڑے نکل جو تیر کمانو سارے موڑے قسم خدا دی دساں شان ولی دی قسم خدا دی دساں شان ولی دی اپنے شرا تو یہ سبق پڑیا گدڑ کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی بہتر ہے گزارو تو سواد نال گزارو نہیں